صورتہ مکی صورت ہے یہ سورت ہے جس کو سن کر عمر رضی اللہ ان ایمان لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم توحا توحا مع انزلنا علیہ القرآن لتشقا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ اللہ تذکرۃۃ المََ یکشا یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یہ یکشاں جو لفظ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں خوف یہ صورتحا میں آپ کو متعدد بار ملے گا رپیٹیڈلی آئے گا تھوڑی سی بات یہی کر لیتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں خوف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک امیجنری خوف ہوتا ہے امیجنری فیئر ہوتا ہے حقیقی خوف ہے فوبیاز ہوتے ہیں یا کوئی فینٹمز ہوتے ہیں تو یہ فینٹم فیئر کی یہاں بات نہیں ہے فینٹم فیئرس ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کوئی ہارر مووی دیکھ لی یا کوئی ہارر ناول جو ہے وہ پڑھ لی اب اس سے ڈر لگنے لگتا ہے اندھیرے سے ڈرتے ہیں کہیں اکیلے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کوئی ذرا سی آواز آ جاتی ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے اور عجیب انسان کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو انجوائے بہت کرتا ہے کہتے ہیں چلو آج ایک ہارر مووی لے کر آتے ہیں اور شوق شوق سے اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور شوق شوق سے ڈرتے ہیں اس سے لیکن یہ چیزیں انسان کے اور یہ ایسا خوف ہے جو انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے اسلام کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں ہیں ہکس نہیں پسند اسلام کو قرآن جو یہاں بات کر رہا ہے یخشہ خشیت خوف یہ کیا ہے یہ ریئلسٹک فیئر ہے حقیقی خوف ہے اصل چیزوں کا خوف ہے اور عجیب بات ہے کہ اس خوف کا لوگوں کو شوق نہیں ہارر مووی دیکھنے کا ہارر ناول پڑھنے کا تو شوق ہے شوق شوق سے کرتے ہیں لیکن جو حقیقی چیزوں کا خوف ہے اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے اس سے ڈرتے ہیں اس خوف سے خوف زدہ ہیں اس سے دور ہٹنے لگتے ہیں حالانکہ یہ جو ریئلسٹک چیزوں کا خوف ہوتا ہے یہ انسان کو باعمل عمل بنا دیتا ہے بہادر بنا دیتا ہے اگر انسان کو خوف ہوگا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو وہ تیزی کے ساتھ عمل کرے گا کامیابی کی طرف دوڑے گا اگر انسان کو خوف ہوگا کہ مجھے نقصان پہنچنے والا ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی فکر کرے گا اس کے عمل میں تیزی اجائے گی دماغ بھی انسان کا تیز کام کرنے لگتا ہے جب انسان انڈر پریشر ہو تو یہ خوف انتہائی پسندیدہ ہے یہ انسان کو عمل بناتا ہے بہادر بناتا ہے سراط مستقیم پر تیزی کے ساتھ دوڑا دیتا ہے تنزیل مِمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْأَرْشِ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے چھپی تر بات بھی جانتا ہے اللہ وہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اس کے لہ الاسّماں الحسنہ اس کے لیے بہترین نام ہیں وہل العطاء کا حدیث موسا اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے انشاءاللہ آگے سر قصص میں ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام مصر سے آگے چلے گئے تھے اور ایک اور شہر مدین میں وہ گئے وہاں کچھ عرصے وہ رہے مدین میں کچھ عرصہ رہ کر اب آٹھ دس سال کے بعد ہی اپنے خاندان کو بیوی بی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو اس سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے فلما اتاحا نو دیا یا موسا وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسا انی انا رب کا فخلا نالک میں تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے ان کا بلوا دل وادی مقدس توا میں ہے وہ انختر اور میں نے تجھ کو چن لیا رشکارہ ہے ہے علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تو کوئی بات نہیں آپ کو بھی اللہ چن سکتا ہے اگر یہ کوالٹی پیدا کر لیں وہ کیا ہے فس لما یوہا سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے غور سے سن غور سے سنو جو غور سے وہی کو سن لے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں ہو جائے گا ان اللہ اللہ اللہ ان فاربنی واقع صلاۃ الکری میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے نماز قائم کر پھر نماز کا ذکر آ گیا اور مقصد بتایا گیا کیوں پڑھنی ہے نماز یہ ذکری اللہ کی یاد کے نماز میں تو حالت نماز میں ہم ہوتے ہیں لیکن ہم ساری زندگی حالت نماز میں نہیں رہ سکتے مطلوب کیا ہے کیفیت نماز برقرار رہے جو نماز میں اطاعت کا رنگ گاڑھا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں بولتے مگر وہ جو اللہ نے کہا ہم کچھ نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ نے کہا حالانکہ ہے ہم چاہیں تم کھا بھی سکتے ہیں ہنس بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں ہم الٹے بھی لیٹ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے کیوں بائی چوئس نہیں کرتے نا کوئی پریشر نہیں ہے تو یہ والنٹری نیکی کی اسپرٹ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی مرضی سے بغیر ایکسٹرنل پریشر کے تم نکی کرو نیکی کا دائیہ نیکی کا جذبہ اندر سے پوٹنا چاہیے والنٹری نیکی اختیاری نیکی تو یہ اسپرٹ ہے جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہم میں اور ہر عبادت جو ہے نا ریچوئلس موڈس آف ورشپ ہیں ہمارے یہاں چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکوۃ چاہے حج یہ سب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اپنی آزاد مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت کے سانچے میں ڈال لو اور اللہ کو یاد کرو تو جب نماز لپٹ جائے تو یہ کیفیت لے کر ہم باقی دنیا کے اندر چلتے پھرتے رہیں چھوٹا سچ اللہ کی معرفت کا چراغ بن کر لوگوں میں پھریں اللہ کو یاد رکھیں اللہ کا ذکر کریں قرآن تو ہے ہی اللہ کا ذکر پر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے لحاظ سے عمل کرنا یہ بھی ذکر ہے تو نماز خالی خانہ پوری کے طور پہ نہیں پڑھنی جیسے آپ دیکھیں کہ آپ پانی چڑھانا چاہتی ہیں اپنے اوور ہیڈ ٹینک کے اندر نے موٹر تو چلا دی لیکن آپ نے ویلتھ نہیں کھولا تب کیا ہوگا پانی نہیں چڑے گا اوپر اسی طرح یہ میکینیکل اٹھک بیٹھک اس سے کیا ہوگا اگر دل بند ہے تو اللہ کی یاد نہیں آئے گی دل کے اندر تو دل کو کھولنا ہے ذکر نماز میں اللہ یاد آئے لیکن واقعی آپ دیکھیں ہمیں سب یاد آتا ہے سوائے اللہ کے کون آنے والا ہے بیل بجری ہے چولے پر دیگچی رکھی ہے بازار جانا ہے شاپنگ کر کے آئی ہوں درزی نے فلاں کمیز خراب کر دی سارے قصے کہانیاں یاد آتی ہیں اللہ تو کیا یاد آئے گا یہ بھی بھول جاتے ہیں رکتیں کتنی بڑھی تھیں تو یہ ایک شیطان ہے ولہان اس کا نام ہے اور ایک اور شیطان ہے اس کا نام ہے خنزب. یہ دو شیطان ہیں جو وضو اور نماز میں خلل ڈالتے رہتے ہیں تو لہٰذا جب بہت زیادہ خیالات دماغ میں آئیں الٹی طرف کر کے ذرا سا تھتکار دے انسان تو انشاءاللہ تعالیٰ بس چلے جائیں گے تو یہ اللہ کی یاد کا نماز کی حالت میں آنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں نا نماز کو نور کہا گیا ہے حدیث کے اندر آپ سوئچ آن کرتی ہیں بلب روشن نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کنیکشن نہیں ہوا ہوا اس کا مطلب ہے نا کنیکشن میں پرابلم ہے تو کہ دل کا تار اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو نماز نور نہیں بنے گی اِن نسلاتہ تنہا نلفاشائی ولمنکر کہ نماز تو فوہش اور منکر سے روکتی ہے پھر یہ نہیں ہوگا بس ایک آٹومیٹک اٹھک بیٹھک ایکسرسائز ہو جائے گی تو یہ ضروری ہے تو دعا کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ ہماری نماز کو اپنا ذکر بنا دے وقع میں صلا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفذ اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا ماتل کبھی یمین قیاموسا اور ایموسا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب گفتگو ہو رہی ہے کوالا فرمایا ہی آسا یہ میری لاٹھی ہے جواب تو پورا ہو گیا نا آگے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو دل چاہتے انسان بولتا ہی رہے ارریلیونٹ ڈیٹیل ہی بولتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ اچھا یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا جیسے کہتے ہیں اچھا اور سناؤ وہ کہتے ہیں اچھا تم اور سناؤ اچھا اور سناؤ سنانے کو کچھ ہے نہیں لیکن دل بھی نہیں کرتا کہ انسان گفتگو کا سلسلہ منقطع کرے یہ محبت کی وجہ سے انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے اب اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے موسی علیہ السلام کا تو دل چاہ رہا ہے کہ بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں قالا اللہ نے فرمایا القیہ یا موسا اس کو پھینک دے موسا کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کے ساتھ انسان کلام کرتا ہے یا اللہ جب بندے سے کلام کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹلی تو کلام نہیں کرتا اب اس قرآن کے ذریعے سے اللہ مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے تو پھر اگر اللہ ہمیں حکم دے تو اپنے فائدے کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اتنے فائدے کی چیز تھی ان کی لاٹھی کتنے سارے کام کرتی تھی القیا پھینک دے اس کو موسا باز رفا ایسی چیزیں جو ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہیں ہمارے بہت فائدے کی ہوتی ہیں اللہ کی اطاعت میں اگر ان کو چھوڑنے کو کہا جائے چھوڑ دے انسان ف القا موسی علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا فضرہ حیت ان تس تو یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا سہارا انہوں نے چھوڑا اور حقیقت ہے کہ جب تک انسان دنیاوی سہاروں کو نہیں چھوڑتا توکل نہیں آتا اللہ پر ایک دفعہ ہم چھوڑیں تو دنیا کے سہارے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور وہاں سے ہم ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بھی تھامنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا اللہ کہتا ہے کہ لیپ آف فیتھ تمہاری ہونی ہے تم پہلے چلانگ لگاؤ تم ان سہاروں کو چھوڑ کر ثابت کرو کہ تم واقعی اللہ کا سہارا چاہتے ہو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ تھامے اور جب تک یہ دنیاوی سہارے انسان چھوڑتا نہیں صحیح معنی میں اللہ توقل نہیں آتا تو کمی تمہارے ایمان کی ہے تم چھلانگ مارو تم آپشن لو تم قربانی دو اللہ تمہیں ضرور تھامے گا ہم ہر کام کرتے ہوئے لوگوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے سپورٹ کریں گے اور جب وہ سپورٹ نہیں کرتے تو ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں خالصتاً اللہ پر توقل کرنا ہے اور بس اور آپ دیکھیں مجھ علیہ السلام نے کیا انہوں نے لاٹھی کو چھوڑ دیا کتنا فائدہ ہوا اگر پکڑے رہتے تو وہ ڈس لیتا ہے ان کو تو اسی طرح جو چیزیں ہمیں اپنے فائدے کی لگ رہی ہوتی ہیں اب بعض رشتے کتنے محبوب ہمیں ہوتے ہیں جو ہی ہم اللہ کی اطاعت شروع کرتے ہیں ان رشتوں کے اندر زہر گھل جاتا ہے اور وہ ہمیں اللہ کے راستے سے روکنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان سے دوری صحیح ہے کچھ دیر کی دوری تو آئے گی لیکن زیادہ دیر کی نہیں مصیلام نے اللہ کے کہنے پر اپنا سہارا چھوڑا فائدہ ہی ہوا پھر کیا کہا قالآ خود ہا کہا اس کو پکڑ لے یہی ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے ان رشتوں کے اندر زہر بھی گلتا ہے دوری بھی آتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب دوبارہ سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ آپس میں معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جو اللہ کی خاطر کسی انسان کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے اللہ اسی انسان کے دل میں پہلے سے بڑھ کر اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے لیکن یہ آزمائی شرط ہے اپنا فائدہ آپ چھوڑیں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوبارہ آپ کی طرف لوٹا دے گا کہیں زیادہ فائدے مند بنا کر قالا خدا ولاخخ فرمایا کو پکڑ لے اور ڈر مت سنوعید ہا سیر حل اولا. ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اظہب الا فراؤن ان نہ اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا اب آپ دیکھیں اللہ سے کلام ہو رہا ہے کیا لذت ہے کتنا مزہ ہے نا ہم بھی یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے سیفٹی کوکون کے اندر بیٹھ گئے ایک نشہ چھانے لگتا ہے انسان پہ واقعی قرآن کا اپنا نشہ ہے نا قرآن بڑا اڈکٹیو ہے اب کہا جاتا ہے ہم سے اب جا کے گھر والوں کو بتاؤ ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے سب بتائیں گھر والوں کو بتائیں تو موسی علیہ السلام بھی انسان تھے نا ہم جیسے جب کہا کہ اضاف اللہ فرعون فرعون کی طرف جاؤ فوراً دعا خوف تو آیا آگے ہم پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے اللہ سے دعا قالا کہا لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے تو وسط قلب بہت ضروری ہے دل کو بڑا کرنا ہوگا لوگ آپ کو تانے بھی دیں گے تنز بھی کریں گے برا بلا بھی کہیں گے کھلے دل سے ان کو معاف کرتی رہی ہے کہیں کہ بھئی یہ مجھ کو نہیں کہہ رہے یہ خفا ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور علم کے لیے بھی سینے کا کھلنا ضروری ہے حق کے لیے سینہ کھل جائے جب خود کنوینس ہوں گے تو آگے کسی کو بتائیں گے نا جب خود ہی دل ٹکاوا نہیں ہوگا خود ہی شکوق اور شبہات کے سائے دل کے اندر لرز رہے ہوں گے اور شک نے ڈیرا لگایا ہوا ہوگا تو ہم کیسے اگلے کو کنوینس کریں گے تو ربش لی صدری اللہ سب سے پہلے تو میرا سینہ کھول دے اس بات کے لیے تیرا کلام بس میرے سینے کے اندر سما جائے جا کر وہ یہ سر لی اور میرا کام آسان کر دے کام کیسے آسان ہوتا ہے جس کام کا انسان کو شوق ہوتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کام میں اس کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور جس کام کا شوق نہیں ہوتا آسان سے آسان کا مشکل ہو جاتا ہے بےزاری اگر دل میں ہوتی ہے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا انسان کا دل نہیں کرتا کرنے کا تو ڈسائڈنگ فیکٹر کیا ہے انوائرمنٹ کی مشکلات نہیں کہ ماحول کتنا مشکل ہے ڈسائڈنگ فیکٹر اصل آسانی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے کہ مجھ کو اس کام کا شوق کتنا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہے میرے لیے کیا یہ قرآن میری لائف لائن ہے کیا اس کو لائف لائن میں نے سمجھا ہے تو تو ہم دل و جان سے لپٹ جائیں گے اس سے اور ایکسٹرا سمجھا ہے تو ایسی ہی پاس ٹائم کے طور پر انٹلیکچول ایکسرسائز کے طور پر آئیں گے علمی چسکا ہے ڈسکس کیا سنا چلے گئے لوٹ گئے تو یہ کام پہ دوسروں کو بتانے کا بہت مشکل لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو ریلیجن از اے پرسنل میٹر جو جو کرتا ہے کرنے تو مت بولو لوگوں کے معاملوں میں لیکن نہیں کرنا ہے تو دعا کریں کہ اللہ اس کام کو آسان کر دے تبلیغ کے کام کو وحل العقتا تم لسانی اور میری زبان کی گراہ سلجھا دے زبان کی گراہ کیسے سلجے کہ آسانی کے ساتھ جو بھی میری زبان پر الفاظ ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں جو خیالات دماغ میں آ رہے ہیں اور جو جذبات دل میں اٹھ رہے ہیں وہ سہولت کے ساتھ میری زبان سے پھسلتے ہوئے لوگوں تک پہنچ جائیں میں بالکل صحیح الفاظ کا چناؤ کر سکوں رائٹ right ورڈز میں چوز کر سکوں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے میسیج ان تک پہنچ جائے یفقو قولی وہ میری بات سمجھیں کہ اللہ میں ٹنگ ٹائڈ نہ ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ خیالات بہت اچھے ہیں جذبات بہت اچھے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ کہ کس طرح کنوے کریں کیسے بتائیں ان کو آگے تو اللہ میری زبان کھول دے یفق قولی اور کیوں زبان کھولنی ہے اس لیے تو نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ واہ کیا بولتے ہیں کیسا اچھا درج دیتے ہیں کیا اچھے اوڈیٹر ہیں کیا اچھے ڈبیٹر ہیں نہیں ان کا بھلا ہو اللہ یہ سمجھ جائیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ آنے پائے بیچ میں جیسے تو میرا سینا کھولا ہے دین کے اسی طرح ان کا بھی اللہ سینہ کھل جائے دل سے بات نکلے ان کے دل کے اندر چلی جائے اللہ جس خلوص سے میں بتا رہا ہوں اس خلوص سے آگے لوگ سنیں یہ نہ ہو کہ وہ کنفیوز ہو جائیں یا گڑبڑا جائیں یا بدگمان ہو جائیں وج علی وزیرم من اہلی اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون عقی ہارون جو میرا بھائی ہے یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ اپنے ہی گھر والوں میں سے کوئی اس کو سہارا مل جائے کہتے ہیں نا ایک اکیلا دو گیارہ تو دعا کریے کہ اللہ میرے والدین کو میرے بچوں کو میرے بہن بھائی میرے شوہر کو میرا ساتھی بنا دے اشت بیہی عذری اس کے ذریعے سے میری پیٹھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے کہیں نصبیہ کا کثیر تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں ورن کورو کا کثیر اور خوب تیرا چرچا کریں ذکر کا ذکر آ گیا اب اکیلے بھی تو ذکر ہو سکتا ہے نماز تو انسان اکیلا ہی پڑھتا ہے تو نماز بھی ذکر ہے لیکن صرف نماز ہی ذکر نہیں ہے بلکہ آگے فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ بھی تو ذکر ہے اس کے لیے انسان کو قوت چاہیے ہوتی ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے تاکہ عملی طور پہ پھر اللہ کو بڑا کیا جا سکے اس کے لیے انسان کو پھر انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے یہ حقیقت ہے ان نق کنت بنا بصیرا تو تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا فرمایا اللہ نے دیا گیا جو تو نے مانگا ایموسا ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ پہلے بھی احسان کیا یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا اور اس کو میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا وہ علقی تو علیکہ محبت اور میں نے ایموسا تجھ پر اپنی طرف سے محبت کا پرطور ڈال دیا ہے یعنی موسا علیہ السلام میں کچھ کوالٹی ایسی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا اٹریکٹ ہوتا تھا ان کی طرف وہ کھچا چلا آتا تھا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا کرسمیٹک پرسنالٹیز شخصیت کی کشش کچھ لوگوں کے اندر بڑا کرسمہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے ہوتی ہے یہ چیز اب اس سے انسان چاہے تو اس کرسمہ کو استعمال کر کے اپنی شخصیت کی اس کشش کو استعمال کر کے دنیا میں فساد پھیلائے جنگیں جنریٹ کر دے جیسے کہ ہٹلر نے کیا بہت کرسمیٹک تھا یا مارل کرپشن مورل پولیوشن پھیلا دے کہ پن اپ بن جائیں یا ہاٹ تھراپس بن جائیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور چاہے تو اپنے اس کو اپنی شخصیت کی اس کشش کو اللہ کے دین کے لیے لگا دے تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف اٹریکٹ ہوں آخر دین کو بھی تو ضرورت ہے خوبصورت شکلوں کی آخر دین کو بھی تو ضرورت ہے خوبصورت آوازوں کی اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ کی پرسنالٹی میں کوئی خاص چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ پوچھے گا آپ سے اس نعمت کے بارے میں کہ تم نے بتاؤ کیا کیا اس کے ساتھ دنیا میں کیا اپنا ہی دیوانہ بناتے رہے لوگوں کو یا اللہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے کسی کو ولے تستا الآآ اور میں نے ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے تجھے اس کے پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آسمائشوں سے گزارا اور تو مدیئن کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا وسطنع تفسی کتنی پیاری آیت ہے اے موسا میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے اللہ نے اپنے کام کے لیے لگتا ہے کہ ٹیلر میٹ کیا موسا علیہ السلام کو دنیا کے جو کریئرز ہوتے ہیں ڈے ون سے پتا ہوتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے کیا بننا ہے لیکن جن لوگوں سے اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے ان کو ڈے ون سے نہیں پتا ہوتا کہ ہم مبلق بنیں گے یا ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے جب وہ وقت آ جاتا ہے وہ دین کا کام شروع کرتے ہیں جب پچھلی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو عجیب سیکوینس نظر آتا ہے کہ اچھا یہ یہ یہ یہ واقعات جو زندگی میں میرے آئے تو اس لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا تھا اس وقت تو سمجھ نہیں آتی لوجک ان کاموں کی کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں بٹ جب انسان اس پہ نگاہ بازگشت ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ وجہ تھی اللہ آزما رہا تھا اللہ میری ٹریننگ کر رہا تھا صبر سکھا رہا تھا مجھ کو شکر سکھا رہا تھا علم دے رہا تھا اور علم کتابوں سے بھی ہوتا ہے تجربے سے بھی حاصل ہوتا ہے فرمایا اظہب ان طو اخو کبی آیاتی ولا تنیافی ذکری جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو میری یاد میں کمی مت کرنا یعنی یہ نہ ہو لوگوں کی فکر اللہ کی یاد سے غافل کر دے اظہبا الا فرا ان نہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے قالا دونوں نے کہا رب نا ان نا نخواف ہوں این یفرت علیہ او ایتغ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہمارے ساتھ سرکشی سے پیش آئے گا آپ دیکھیں یہ موسا علیہ السلام ہے ہم کہیں واہ ابھی تو دعا پڑی تھی رب شاعلی صدری تو پھر ڈر کیوں لگ رہا ہے ان کو ہم درس پر جاتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جب ہم درس پر جائیں اور ہمیں ڈر لگے تو پھر موسا علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں ان کو بھی ڈر لگا تھا رسول روبوٹس نہیں ہوتے گوشت پوسٹ کے بنے ہوئے انسان ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ڈر لگتا ہے جیسے باقی انسانوں کو لگتا ہے تو بہادری کو یہ نہیں ہے کہ انسان کو ڈر ہی نہ لگے بہادری یہ ہے کہ انسان ڈر پر قابو پالے اور پھر بھی اللہ کی اطاعت کرے اصل بہادری یہ ہوتی ہے اب وہاں موسیٰ علیہ السّلام کا دل دھڑک رہا ہے یا ہمارا دل دھڑک رہا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ پھرون کے پاس جا کے ان کو بات کرنی ہے تو یہ ایمان والوں کا رشتہ ہوتا ہے بیچ میں ہزاروں سال کا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو لیکن ایمان والے بہت قربت محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ نے فرمایا کالا لا تخواف اناس مرا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے رسول ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ان قد اویا العین ان الضاب علام قدا و طلّہ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے آپ دیکھیں بہت ایگوئسٹک تھا نا فرعََ تو ڈائریکٹ اس کے ایگو کو ہرٹ نہیں کر رہے بلکہ تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کہ بات نہ مانے اللہ کی یہ نہیں کہا کہ فرعن تمہاری بڑی شامت ہے تم سن لو تم سیدھے ہو جاؤ ایسے نہیں بات کی بلکہ میں بات کی کہ اس کی ایگو کو زد نہ لگے جا کر بات نہیں کرنی چاہیے پھر ان کی عزت نفس پر ٹھیس لگتی ہے اور پھر وہ دعوت قبول نہیں کرتے ضد پر آ جاتے ہیں قولا فرون نے کہا ہمیں ربایا موسا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسا موسا علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا ساخت بھی بخشی ہدایت بھی دی جس کام کے لیے جو چیز بنائی اس کو اس کا کام بھی سکھا دیا اللہ نے بیکٹیریا بنایا تو بتا دیا کیسے موو کرے گا کیسے غذا حاصل کرے گا اللہ نے شیر بنائے چیتے بنائے بنگا بنایا مکھی بنائی مچھلی بنائی سب کو بتا دیا اس کو سروائو کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں جانور کیسے اپنے آپ کو کیموفلاج کرتے ہیں حیران ہو جائے انسان کیمو فلاجنگ ٹیکنیکس ان کی دیکھ کر پر اللہ نے ان کو بھی سروائبل انسٹنگ دے دی ہیں ان کو بھی ہدایت دے دی ہے کہ ان کو دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے ابھی دلیل سے تو چپ کروا دیا انہوں نے فرون کو اب اس نے پینترا بدلا اب اس نے ایموشنل ٹاپک ایک چھیڑا جو کہ بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا قالا فما بال القرون العلا فرعن بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی انہیں پوچھا کہ اچھا تمہارے آنے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے تو اب مجھ کو یہ بتاؤ کہ کہاں گئے وہ کیا وہ جہنم میں گئے کیا وہ جنت میں گئے کتنا خوبصورت جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے یہ دیکھیں حکمت ہے تبلیغ کی کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا جیسے اچھا کرکٹ ہوتا ہے نا اچھا کرکٹر کون ہے اچھا بیٹس جس کو پتہ ہو کون سی بال کھیلنی ہے اور کون سی بال نہیں کھیلنی تو اچھا مبلغ بھی وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو کس سوال کا جواب دینا ہے کس سوال سے خالی فتنہ اٹھانا مقصد ہے اور اس کا جواب نہ ہی دینا بہتر ہے تو ہر چیز کے اندر ڈائریکٹ اپروچ اچھی نہیں ہوتی ہم اگر ہوتے موسا علیہ السلام کی جگہ اور فراً ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کدھر ہیں ہم کہتے جہنم میں اور کدھر ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اگلا پر چڑھ جاتا ہے نا ضد پر آ جاتا ہے اللہدی جاد ماہ وقم فیحا سبل اخرچنا جمن نبات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اقل رکھنے والوں کے لیے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 نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تم نہ کھلے میدان میں سامنے آ جا موسی علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسی علیہ السلام نے عن یعنی موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو مت جھوٹی تہمت باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محس جادو گر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثال طریقۂ زندگی کا خاتمہ کر دیں بے طریقتِ یعنی انہوں نے کہا کہ ان رسولوں کی حکومت اگر آ گئی تو تمہارا آٹ کلچر تو ختم ہو جائے گا صرف ملازم رہ جائے گا وہ آج میں وہ صفہ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹی کر لو اور اکا کر کے میدان میں آؤ بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی وہ جیت گیا جادوگر بولے موسا تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں موسا علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسا علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسا علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے قلنا لا تخف ہم نے کہا مرت ڈر تو ہی غالب رہے گا پھیک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے آئے آخر کو یہی ہوا سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے آ منا برب بیہ رونا و موسا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 حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا ابن عباس کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں کہ دیکھیں یہ لوگ کون تھے شروع دن میں کافر تھے اور دن کے آخر میں ولی اللہ ہو گئے ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے آنے والی تنقید تعریف یا سلے یا مصیبت کی طرف سے بالکل بے نیاز ہوں یہ بالکل بے نیاز ہو گئے فرعون کی طرف سے اب موسیٰ علیہ السلام اگر تبلیغ نہ کرتے جادوگروں کو اس وقت کہ چھوڑو یہ کیا سیکھیں گے تو کیا فائدہ ہوتا ہم بعض دفعہ کتنے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچاتے صرف یہ سوچ کے کہ یہ نہیں سننے والے ان کو بتانا بیکار ہے نہیں پہلے سے جج نہ کریں کیا پتا کس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے اور وہ اس جہنم سے بچ جائے جس کا ذکر آیا کہ لا یموت تو ولا ہا نہ اس کے اندر مریں گے اور نہ جییں گے و میں تی مومن قد امل الصالحاتی و اولاک الحم الدرجات اللہ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو کہ پاکیزگی اختیار کرے و لقد اوہینہ علا موسا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ ڈر لگے پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا پھر سمندر اس پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا اتارا قلومن تو یہ بات ہی ماں رضق کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق ولا تدغی ہی علیہ کم غدی اور اس کو کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ گر کر ہی رہا و انی لا غفار المن تابا و آمن و املا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں تو اللہ غفار ہے ضرور ہے لیکن کس کے لیے وہ یہاں یہ دیکھ لیں سو رہتا آیت نمبر ایٹی ٹو وہ کا ان قومی کا یہ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسا اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے نیکی میں علیہ السلام نے جلدی کی لیکن نیکی میں بھی جلدی پسندیدہ نہیں ہے کسی کو نماز سے دلچسپی ہے وقت سے پہلے نماز پڑھ لے گا تو کیا فائدہ ہوگا نماز قبول نہیں ہوگی وقت سے پہلے جلدی کر کے حج کر لے گا تو حج قبول نہیں ہوگا تو نیکی کے لیے بھی جلد بازی نہیں بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے وقت پر نتیجہ کیا نکلا اس جلدی آنے کا کالا و ان نہ قد فتن کا مسامری فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا موسا علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے جا کر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں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 نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا یعنی انہوں نے ریزن بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی لیکن کسی طرح یہ نہ رکے تو ایسے حالات میں پھر انسان بات کہہ کر صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے حالات کو دیکھتا رہے کس رخ پر جا رہے ہیں تو ان کی یہ ایکسکیوز موسی علیہ السلام نے قبول کی قالف امہ خطبوں کا یاساں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 اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا تھا اب اس کو ہم جلا ڈالیں گے اور ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے کس کو اس پریشس بچھڑے کو انٹیک سونے کا بنا ہوا اتنا ریر بچھڑا تھا جلانے کی کیا ضرورت تھی میوزیم میں رکھ دیتے لے جا کر لیکن نہیں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ شرک کے آثار بھی قائم رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ تمام بت توڑ دیے تھے ایک سے ایک اینٹیک تھا ان کے اندر آج اگر پریس ہوتا ہمارا تو ایک ہنگامہ کھڑا کرتے تھے اس کے اوپر وہ کہ اینٹیکس کو توڑ دیا یہ تو کلچر کی حفاظت ہی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ شرک کے آثار کی نمائش کرنا اور ان کی عزت کرنا دراصل لوگوں کے دل میں بھی ان چیزوں کی پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور شرک کی برائی ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے اور شرک ایک قابل قبول چیز لگنے لگ جاتا ہے تو شرک کے تو آثار تک مٹا دینے چاہیے قائم نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں کو <سید> اللہ اللہ ان <علماء> <سید> لوگو بس تمہارا خدا تو ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہر چیز پر اس کا علم ہاوی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے جو اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت تکلیف دہ بوجھ ہوگا یوم القیامتی حملہ یعنی کوئی کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو کہ ضمیر پر بوجھ نہیں بن رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعمال نامے میں بوجھ نہیں بنیں گے قرآن کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے یوم یون فقوف سوری و نہشر المجرمینہ یوم ذرق اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی آپس میں چپکے کے چپ کے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے کوئی دس دن گزرے ہوں گے ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا یعنی سب سے سمارٹ ایلک جو ہوگا وہ کہے گا لب تم اللہ یومن وہ کہے گا دس دن کیا باتیں کر رہے ہو تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی تو سوچیں ایک دن کے لیے ہم کتنا کھپتے ہیں نا ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے وہ یس النا کانل جبال اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑنا دکھا سکے گا آوازیں اللہ کے آگے پست ہو جائیں گی فلاں تم ایک سرسراہٹ کے علاوہ ایک وسپر کے علاوہ کچھ نہیں سنو گے کروڑ کروڑ انسان اگلے پچھلے سب جمع ہے لیکن خوف کا حال یہ ہے کہ آوازیں گلوں کے اندر پھنس جائیں گی آج تو بہت باتیں بنا لیتے ہیں اللہ اور قرآن کے خلاف وہاں بول نہیں سکیں گے یوم لا تنف و شفات اللہ من اذن لہرّحمان و وردیا له قولا اس روز شفات کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں لوگوں کے سر اس دن حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے وقت خواہ و منحم الظلم نامراد ہوگا وہ جو کسی ظلم کا بوجھ اٹھا کر آئے اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی تنبیحات ہیں شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں بس بلند و بالا ہے اللہ حقیقی اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جبکہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اور دعا کرو ربنی علما اے پروردگار مجھے مزید علم اطا فرما یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو ان سے کچھ فیض حاصل کر لیا کرو صحابہ نے پوچھا یار رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں آپ نے فرمایا علمی مجلسیں مسجد نبی میں ایک دفعہ لوگ ایک طرف بیٹھ کے کچھ ذکر کر رہے تھے اور دوسری طرف دین کا علم حاصل کر رہے تھے اور سیکھ سکھا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھنے پڑھانے والوں میں جا کر شامل ہو گئے اتنی فضیلت ہے علم کی اور دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما سفیان سوری کہتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے اور جب جواب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے و لقد آہد نہ ولم نجت لہو ازما ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا مراد ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا بس غلطی ہو گئی وہ افقلائی قطلی آدما ف سجدو اللہ ابلیسا ابا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تم کو وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں انسان کے دو خوف ہیں ایک موت کا خوف ایک فقر کا خوف اسی کو ہٹ کیا اس نے آ کر کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے موت نہیں آئے گی اور ساری تم کو مملکت مل جائے گی فقر اور فاقہ نہیں آئے گا اور ان دونوں چیزوں کے چکروں ہی میں شیطان ہم سے بھی بہت سے گناہ کروا لیتا ہے فکلا منہا آخر دونوں میاں بیوی بی نے اس درخت کا پھل کھا لیا نتیجہ یہ ہوا فورن ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کی اور راہ راست سے پٹک گئے پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بد بختی میں مبتلا ہوگا و من آردا ان ذکری و ان ن لو معیشتا و نہ شروع ہو اور جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے معیشت ذنقن کیسی ہوتی ہے انسان کمائے بھی گھر اس کے بھرے ہوئے ہوں سامان سے لیکن چین نہ ہو یہ کسی نے لکھا ہے کہ دا پیراڈاکس آف ار ٹائم ان ہسٹری از دیٹ وی ہیو ٹالر بلڈنگ بٹ شارٹر ٹیمپل وائڈر فری ویز but نیروور ویو we وی بائی but, but less انجوائے مور but بٹ لیس ٹائم وی ہیو مور ڈگریز بٹ لیس سینس مور میڈیسن بٹ لیس We have multiplied our positions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, hate too often. We have learned how to make a living, but not a life. We have added years to life, but not life to years. We have higher incomes, but lower morals. These are the times of tall men and short characters. These are the times of world peace, but domestic warfare. More kinds of food, but less nutrition. فینسیئروکن ہومس کتنی صحیح بات ہے نا آپ دیکھیں یہ ہے معیشت جمع کر لیں گے اتنے مزے کریں گے جتنی دنیا جمع کی اتنا ہی مسائل میں اضافہ ہو گیا اور آخرت کی طرف سے اندھے بنے رہے قیامت کے دن بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے کالا رب پیلما وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا یہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئیں تھیں تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے قدا لکن اشرفا ولمبیاتی ربی ولا اذاب الآخرتی اشدو و <وَأَبْقَى> اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کی بستیوں میں یہ آ چلتے پھرتے ہیں حقیقت میں بہت سی اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و صنع کیجئے اس کی تصویح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تصویح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی لال لکا تر شاید کہ آپ راضی ہو جائیں یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی ہو جائے گا اس طرح تصویر سے جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا خود انسان کے لیے چیز فائدہ مند ہوتی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اور نگاہ اٹھا کر بھی مت دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے آنکھیں لمبی کرنا کسی چیز کو دیکھنا اور دیکھتے ہی چلے جانا کسی کا گھر دیکھ کر آنا اور پھر گھر آ کر اسی کے گھر کو ڈسکس کرتے رہنا کہا یہ دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اتنی امپورٹنس دی جائے آپ نظر اٹھا کے بھی مت دیکھیے حسرت مت کیجیے ان چیزوں پر یہ کیا ہے زہرات لل حیات دنیا دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی رونقیں اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں زہرا کہتے ہیں فریش کھلے ہوئے آدھے پھول کو کتنی دیر وہ پھول کھلا رہتا ہے بس اتنی ہی دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں لینف تنا ہم فی و رسق و رب کا خیروں وہ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا و رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے کہ اللہ یفط من زہرت دنیا کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت اور دولت کے دروازے کھول دے گا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی وامراہ کب صلا وسطبر علیحا اپنے اہل ایال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی دے رہے ہیں اور انجام کی بلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے یہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معوضہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آ گیا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے کل کہیے فرب سالما من اصحاب روت صویے و من احتدا ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے بس انتظار کرو یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے ولاخر و داوانہ انمد رب العالمین دعا کر لیجئے